اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عذاب ربهم غیر مأمون بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں والذینہم لفروجہم حافظون اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے پھر یقیناً ان پر کوئی ملامت نہیں فمن ذلك هُمُ الْعَادُونَ جو کوئی اس کے علاوہ چاہے تو وہی حد سے گزرنے والے ہیں ول راون اور جو اپنی امانتے اور اپنے عہد نبھانے والے ہیں ولدین اور جو اپنی شہادتوں پر قائم ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں اولائِكَ فِي جَنَّاتِ مُقْرَمُونَ وہی لوگ باغوں میں موزز ہوں گے فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُحْطِعِينَ پھر اے نبی کافروں کو کیا ہوا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں؟ عن الیمین وعن الشمال عزین دائیں سے اور بائیں سے گروہ کے گروہ ایطمع کل امرئی منہم ان یدخل جنت نعیم كل منهم ان میں سے ہر شخص تما رکھتا ہے کہ اس سے نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا كلا ہرگز نہیں بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے تخلیق کیا جسے وہ جانتے ہیں پہلے پس میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں یقیناً ہم قادر ہیں على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين اس بات پر کہ انہیں بدل کر ان سے بہتر لے آئے اور ہم آجز و مغلوب نہیں چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیجیے وہ باتیں بنائیں اور کھیلیں حتیٰ کہ اپنے اس دن سے دو چار ہوں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے <تصفيق> جس دن وہ قبروں سے دوڑتے نکلے چلیں گے جس دن وہ قبروں سے دوڑتے نکلیں گے جیسے وہ آستانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں ذلة اليوم كانوا ان کی نگاہیں ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی ان پر ذلت چھا رہی ہوگی یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اکثرتے آیات کی تفسیر کی طرف یہ سابقہ مضمون ہی کی تاکید ہے کہ اللہ کے عذاب سے کسی کو بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر وقت اس سے ڈرتے رہنا اور اس سے بچاؤ کی ممکنہ تدابیر اختیار کرنے یا کرتے رہنا چاہیے پھر یعنی انسان کی جنسی تسکین کے لیے اللہ نے دو جائز ذرائع رکھے ہیں ایک بیوی اور دوسری مل کے یمین مطلب لونڈی عصر حاضر میں لونڈیوں کا وجود تقریباً ناپید ہے لیکن شریع جہاد کے نتیجے میں جب کبھی لونڈیاں حاصل کی جائیں گی تو ان کا رکھنا اور ان سے فائدہ اٹھانا شرن درست ہے بہرحال اہل ایمان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جنسی خواہش کی تکمیل و تسکین کے لیے ناجائز ذریعہ اختیار نہیں کرتے پھر یعنی ان کے پاس لوگوں کی جو امانتے ہوتی ہیں اس میں وہ خیانت نہیں کرتے اور لوگوں سے جو عہد کرتے ہیں انہیں توڑتے نہیں بلکہ ان کی پاس داری کرتے ہیں پھر یعنی اسے صحیح صحیح ادا کرتے ہیں چاہے اس کی زد میں ان کے قریبی عزیز ہی آ جائیں الواز اسے چھپاتے بھی نہیں نہ اس میں تبدیلی ہی کرتے ہیں پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار کا ذکر ہے کہ وہ آپ کی مجلس میں دوڑے دوڑے آتے لیکن آپ کی باتیں سن کر عمل کرنے کی بجائے ان کا مذاق اڑاتے اور ٹولیوں میں بٹھ جاتے اور دعویٰ یہ کرتے کہ اگر مسلمان جنت میں گئے تو ہم ان سے پہلے جنت میں جائیں گے اللہ نے اگلی آیت میں ان کے اس زعم باطل کی تردید فرمائی پھر یعنی یہ کس طرح ممکن ہے کہ مومن اور کافر دونوں جنت میں جائیں رسول کو ماننے والے اور اس کی تکزیب کرنے والے دونوں کو اخروی نعمتیں ملیں یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا پھر یعنی میں امین حکیر قطرے سے جب یہ بات ہے تو کیا تکبر اس انسان کو زیب دیتا ہے جس تکبر کی وجہ سے ہی یہ اللہ اور اس کے رسول کی تقزیب بھی کرتا ہے پھر ہر روز سورج ایک الگ جگہ سے نکلتا اور الگ مغرب میں غروب ہوتا ہے اس لحاظ سے مشرق بھی اس لحاظ سے مشرق بھی بہت ہیں اور مغرب بھی مزید تفصیل کے لیے سورہ صافات نمبر پانچ کا حاشیہ دیکھیے پھر یعنی ان کو ختم کر کے ایک نئی مخلوق آباد کر دینے پر ہم پوری طرح قادر ہیں پھر جب ایسا ہے تو کیا ہم قیامت والے دن ان کو دوبارہ زندہ نہیں اٹھا سکیں گے پھر یعنی فضول بحثوں میں پھنسے اور اپنی دنیا میں مگن رہیں تاہم آپ اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھیں ان کا رویہ آپ کو اپنے منصب سے غافل یا بدل ان کا رویہ آپ کو اپنے منصب سے غافل یا بد دل نہ کر دے پھر جد جدسن کی جمع ہے مطلب قبر مصبن تھان جہاں بتوں کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور بتوں کے معنی میں بھی ہے بتوں کے پجاری جب سورج طلوع ہوتا تو نہایت تیزی سے اپنے بتوں کی طرف دوڑتے کہ کون پہلے اسے بوسا دیتا ہے بعض اسے یہاں عالم کے معنی میں لیتے ہیں کہ جس طرح میدان جنگ میں فوجی اپنے عالم مطلب جھنڈے کی طرف دوڑتے ہیں اسی طرح قیامت والے دن قبروں سے نہایت برق رفتاری سے نکلیں گے یو فگون یا یوں یسرعون کے معنی میں ہے جس طرح مجرموں کی آنکھیں جھکی ہوتی ہیں کیونکہ انہیں اپنے کرتوتوں کا علم ہوتا ہے پھر یعنی سخت ذلت انہیں اپنی لپیٹ میں لے رہی ہوگی اور ان کے چہرے مارے خوف کے سیاہ ہوں گے اسی سے غلام المراحق کی ترکیب ہے جو قریب البلوغت ہو یعنی غش یہ لہتیلام فتح القدیر پھر یعنی رسولوں کی زبانی اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے سمعین کرام یہاں تک ہم نہایت تک پہنچتے ہیں سورت المعارج کی اور اس کے بعد اب آغاز ہوتا ہے سورت نوح کا تو سورت نوح ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں اٹھائیس اور رقو ہیں دو تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ تو اپنی قوم کو ڈرا اس سے پہلے کہ انہیں دردناک عذاب آ لے قول <مُبِينٌ> اس نے کہا اے میری قوم بے شک میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں ابود اللہ واتقوه یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو وہ گناہوں سے تمہاری مغفرت کرے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دے گا بے شک جب اللہ کا مقرر وقت آ جائے تو وہ مؤخر نہیں ہوتا کاش تم علم ہوتا قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِ لَيْلًا وَنَهَرًا اس نے کہا میرے رب بے شک میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا چنانچہ میری دعوت نے ان کے حق سے فرار ہی کو زیادہ کیا و انني كلما دعوتهم لترغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغطوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ تو ان کی مغفرت کرے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپڑے اوپر لپیٹ لیے اور زد کی اور انتہائی تکبر کیا۔ اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف حضرت نو علیہ السلام جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث سے شفاعت میں ہے کہ یہ پہلے رسول ہیں نیز کہا جاتا ہے کہ انہی کی قوم سے شرک کا آغاز ہوا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم کی ہدایت کے لیے مبوس فرمایا پھر قیامت کے دن عذاب یا دنیا میں عذاب آنے سے قبل جیسے اس قوم پر طوفان آیا پھر اللہ کے عذاب سے اگر تم ایمان نہ لائے اسی لیے عذاب سے نجات کا نسخہ تمہیں بتلانے آیا ہوں جو آگے بیان ہو رہا ہے پھر اور شرک چھوڑ دو صرف اسی ایک کی صرف اسی ایک کی عبادت کرو پھر اللہ کی نافرمانیوں سے اجتناب کرو جن سے تم عذاب الہی کے مستحق قرار پا سکتے ہو پھر یعنی میں تمہیں جن باتوں کا حکم دوں اس میں میری اطاعت کرو اس لیے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول اور اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں پھر اس کے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ ایمان لانے کی صورت میں تمہاری موت کی جو مدت مقرر ہے اس کو مؤخر کر کے تمہیں مزید مولت عمر عطا فرمائے گا اور وہ عذاب تم سے دور کر دے گا جو عدم ایمان کی صورت میں تمہارے لیے مقدر تھا چنانچہ اسائد سے استدلال کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اطاعت نیکی اور صلا رحمی سے عمر میں حقیقتاً اضافہ ہوتا ہے حدیث میں بھی ہے سیلۃ الرحمی فی الفلعمری بہوالے صحیح الجامع صغیر دوسری جلد سفر نمبر سات سو تین اور سلسلہ صحیحہ چوتھی جلد سفر نمبر پانچ سو سینتیس مطلب صلا رحمی اضافہ عمر کا باعث ہے بعض کہتے ہیں تاخیر کا مطلب برکت ہے ایمان سے عمر میں برکت ہوگی ایمان نہیں لاؤ گے تو اس برکت سے محروم رہو گے پھر بلکہ محالہ واقع ہو کر رہتا ہے اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ ایمان و اطاعت کا رستہ فوراً اپنا لو تاخیر میں خطرہ ہے کہ وعد عذاب الہی کی لپیٹ میں نہ آ جاؤ پھر یعنی اگر تمہیں علم ہوتا تو تم اسے اپنانے میں جلدی کرتے جس کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں یا اگر تم یہ بات جانتے ہوتے کہ اللہ کا عذاب جب آ جاتا ہے تو ٹکتا نہیں ہے پھر یعنی تیرے حکم کی تعمیل میں بغیر کسی کوتاہی کے رات دن میں نے تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچایا ہے پھر یعنی میری پکار سے یہ ایمان سے اور زیادہ دور ہو گئے ہیں جب کوئی قوم گمراہی کے آخری کنارے پر پہنچ جائے تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے اسے جتنا اللہ کی طرف بلاو وہ اتنا ہی دور بھاگتی ہے پھر یعنی ایمان اور اطاعت کی طرف جو سبب مغفرت ہیں پھر تاکہ میری آواز نہ سن سکیں پھر تاکہ میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں یا اپنے سروں پر کپڑے ڈال لیے تاکہ میرا کلام نہ سن سکیں یہ ان کی طرف سے شدت عداوت کا اور واضح نصیحت سے بے نیازی کا اظہار ہے بعض کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپ لینے کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر ان کو پہچان نہ سکے اور انہیں قبولیت دعوت کے لیے مجبور نہ کرے پھر یعنی کفر پر مصر رہے اس سے بعض نہیں آئے اور توبہ نہیں کی پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں سم میں ان دیا پھر بے شک میں نے انہیں کھلی دعوت دیسر اسرو ر پھر میں نے ان سے علانیہ کہا اور چپ کے چپ کے بھی سمجھایا فقلت ربكم كان غفارا چنانچہ میں نے کہا تم اپنے رب سے استغفار کرو بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا ر تمہیں مال اور بیٹوں سے بڑھائے گا اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا تمہیں کیا ہوا ہے کہ اللہ کے لیے وقار مطلب عظمت کا عقیدہ نہیں رکھتے وَقَدْ حالانکہ اس نے تمہیں کئی مرحلوں میں تخلیق کیا ہے ألم تروا خلق اللہ سبع طباقا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے سات آسمان تہ بتہ کیسے تخلیق کیے وَجَعْلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعْلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَجَعْلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعْلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور اس نے ان اور وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِنَ الْأَضِّي اور اللہ ہی نے تمہیں زمین میں خاص انداز سے اگایا سم نئی عید فی ہے او یخری جم اخراج ہے سم فی ہے اخراج ہے پھر وہ تمہیں اس میں لوٹائے گا اور پھر تمہیں دوبارہ نکالے گا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی مختلف انداز اور طریقوں سے انہیں دعوت دی بعض کہتے ہیں کہ اجتماعات اور مجلسوں میں بھی انہیں دعوت دی اور گھروں میں فردن فردن بھی تیرا پیغام پہنچایا پھر یعنی ایمان اور اطاد کا رستہ اپنا لو اور اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگ لو پھر وہ توبہ کرنے والوں کے لیے بڑا رحیم و غفار ہے پھر یُسیلس علیکم کا مطلب ہے یورسلوم السلام علیکم تم پر آسمان کا پانی چھوڑ دے گا یعنی اس میں لفظ ان مزمر پوشیدہ ہے یا السلام خود مطرن متب بارش کے معنی میں ہے پھر یعنی ایمان وطعات سے تمہیں اخروی نعمتیں ہی نہیں ملیں گی بلکہ دنیاوی مال و دولت اور بیٹوں کی کثرت سے بھی نوازے جاؤ گے بعض علماء اسی آیت کی وجہ سے نماز استثقہ میں سور نوح کے پڑھنے کو مستحب سمجھتے ہیں مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک مرتبہ نماز استھقاء کے لیے ممبر پر چڑھے ممبر پر چڑھے تو صرف آیات استغفار جن میں یہ آیت بھی تھی پڑھ کر ممبر سے اتر آئے اور فرمایا کہ میں نے بارش کو بارش کے ان رستوں سے طلب کیا ہے جو آسمانوں میں ہے جن سے بارش زمین پر اترتی ہے بہوالے تفصیر ابن کثیر حضرت حسن بصری کے متعلق مروی ہے کہ ان سے آ کر کسی نے کہت سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اسے استغفار کی تلقین کی کسی دوسرے شخص نے فقر و فاقہ کی شکایت کی اسے بھی انہوں نے یہی نسخہ بتلایا ایک شخص نے اور اپنے باغ کی خشک ہونے کا شکوہ کیا ایک اور شخص نے اپنے باغ کے خشک ہونے کا شکوہ کیا اسے بھی پھر فرم فرمایا اسے بھی فرمایا استغفار کرو ایک شخص نے کہا میرے گھر اولاد نہیں ہوتی اسے بھی کہا اپنے رب سے استغفار کر کسی نے جب ان سے کہا کہ سب کو آپ نے استغفار ہی کی تلقین کیوں کی تو آپ نے یہی آیت تلاوت کر کے فرمایا کہ میں نے اپنے پاس سے یہ بات نہیں کی ہے یہ وہ نسخہ ہے جو اب سب باتوں کے لیے اللہ نے بتلایا ہے یہ وہ نسخہ ہے جو ان سب باتوں کے لیے اللہ نے بتلایا ہے بہوالے ایسر فاسیر پھر وقارن توقیر سے ہے بیمانہ عظمت اور رجا خوف کے معنی میں ہے یعنی جس طرح اس کی عظمت کا حق ہے تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو اور اس کو اے کیوں نہیں مانتے اور اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے پھر پہلے نطفہ پھر علقہ پھر مزغہ پھر اظام اور لحم اور پھر تخلیق تام جیسا کہ سورہ بیا آیت نمبر پانچ اور سورہ مومنون آیت نمبر چودہ اور سورہ مومن آیت نمبر ستاسٹھ ست وغیرہ میں تفصیل گزری پھر جو اس کی قدرت اور کمال صنعت جو اس کی قدرت اور کمالِ صنعت پر دلالت کرتی اور اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ عبادت کے لائق صرف وہی ایک اللہ ہے پھر جو روئی زمین کو منور کرنے والا اور اس کے ماتھے کا جھومر ہے پھر تاکہ اس کی روشنی میں انسان معاش کے لیے جو انسانوں کی انتہائی نہ ضرورت ہے کسب و محنت کر سکے پھر یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو جنہیں مٹی سے بنایا گیا جنہیں مٹی سے بنایا گیا اور پھر اس میں اللہ نے روح پھونکی یا اگر تمام انسانوں کو مخاطب سمجھا جائے تو مطلب ہوگا کہ تم جس نطفے سے پیدا ہوئے ہو وہ اسی خوراک سے بنتا ہے جو زمین سے حاصل ہوتی ہے اس اعتبار سے سب کی پیدائش کی اصل زمین ہی قرار پاتی ہے پھر یعنی مقرر پھر اسی مٹی میں دفن ہونا ہے اور پھر قیامت والے دن اسی زمین سے تمہیں زندہ کر کے نکالا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اللہ ہو جائے اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا تسلقوم ہے سب فی جے جے تاکہ تم اس کی کھلی راہوں میں چلو نوہ نے کہا اے میرے رب بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان کی اتباع کی جنہیں ان کے مال اور اولاد نے خسارے ہی میں بڑھایا او میں کروں اور انہوں نے بڑے بڑے مکر کیے وقالو لا تذرن الہتکم ولا تذرن ود و لا سوا و لا یغوث و یعوق و نسرا اور انہوں نے کہا تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو اور ہرگز نہ چھوڑو تم ود کو اور نہ سوا کو ود کو اور نہ سواع کو اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو وقد اضلو کثیرا ولا تزید الظالمین الا ضلالا اور بلا شبہ انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا اور اے اللہ تو ظالموں کو ظلالت ہی میں زیادہ کر مما خطیئاتهم اغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون اللہ انصارا وہ اپنی خطاکاریوں کی وجہ سے غرق کیے گئے پھر دوزخ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اللہ کے سوا کوئی اپنا مددگار نہ پایا وقال نوح, رب لا تذر على من الكافرين اور نوح نے کہا اے میرے رب کفر کرنے والوں کا زمین پر کوئی گھر نہ چھوڑ ان بلا شبہ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور آئندہ فاجر کافر ہی جنیں گے رب اغفرنی ولی والدی ولمان دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات ولا تزید الظالمین الا تبارا آمیر رب تو میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما اور ہر اس شخص کی جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہوا اور ہر اس شخص کی جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو اور مومنین اور مومنات کی مغفرت کر اور ظالموں کو ہلاکت اور بربادی ہی میں زیادہ کر سامعین کرام یہاں تمام ہوتی ہے سورت نوح اور آغاز ہوتا ہے سورت الجن کا تو اگلی نشست میں انشاءاللہ اللہ ہم پڑھیں گے